الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم رب شرحني صدري ويسر لي أمري وحفل العقدة من لساني يفتح قولي أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اوليا بعدهم اوليا وبعد ومن يتولهم منكم فانهم منهم ان الله لا يهدي القوم الغالين ہم صورت المائدہ کی اکاون نمبر عائد کے بارے میں علماء کی بار آئمت المسلمین کی تفسیر پڑھ رہے تھے کہ اے ایمان والوں لا لات تفیذ ابنسار اولیا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ ان سے تولی نہ کرو ان سے مبالات نہ کرو میں طبل من اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھلی کرے گا دوستی کرے گا تو ان وہ انہیں میں سے ہے وہ انہیں کی طرح کا قافر ہے ان اللہ یہ دل بے شک اللہ رب العزت ظالم لوگوں کو راہ یاد نہیں کرتا جو ایمان کے بعد یہ ظلم کریں کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں اس میں تفسیر کرنے والے نے یہ کہا ایک عالم نے جو سلقی عالم ہے اور علم میں بھی کسی اعتبار سے کوئی کلام نہیں ہے ان کے علم علماء میں سے ہے بہت پڑھا لکھا آدمی ہے انہوں نے حالات سے متاثر ہو کر یا اپنی جماعت کی پالیسی کی وجہ سے یہ کہا کہ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے دین کو صحیح سمجھے اس پر راضی ہو تب دوستی کفر ہے ورنہ کفر نہیں تمام مفسرین یہی کہتے ہیں ان کا یہ قول درست غلط نہیں تمام مفسرین شرط لگاتے ہیں کہ یہ دوستی دینی نقطہ نظر سے ہو دنیاوی مفادات کے لیے اور اپنی خواہشات کے لیے یا کسی سے انتقام لینے کے لیے اگر یہ دوستی ہے جس کا تعلق دین کے اعتبار سے نہیں بنتا تو پھر یہ کبھی جرم اور فسق تو ہو سکتا ہے کف نہیں یہ خود ہی تشریح کرتے ہیں کہ اپنے اڈے دے دینا یہود نصارہ کو مسلمانوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کرنا یہ کافر کرنے والی طبلی نہیں ہے یہ وہ دوستی نہیں ہے بلکہ یہ جرم ہے جس میں وہ کام کو سمجھانا ضروری ہے کیونکہ ان کا موضوع یہ ہے کہ آج لوگ اٹھے ہیں جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے تو وہ پہلے مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں اور پھر جہاد کا اعلان ان کے خلاف کر دیتے ہیں اور کلیموں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہود اور نخارا کچھ چھوڑ کر تو یہ لوگ جاہل ہیں انہیں کچھ علم نہیں ہے آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ علیہ مجمعین جنہیں پندرہ دن ہوئے تھے مسلمان ہوئے ہنین کو جاتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے علیہ صلاۃ وسلام ابو واقع لسی ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نئے نئے مسلمانوں نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک ذات انوات بنا دیجیے جیسا کہ مشرقین مکہ کے لیے ذات انواد تھا ایک درخت تھا بیری کا اس پر ہتھیار لٹکا کر برکت حاصل کی جاتی ہے اس سے ایک درخت ہمیں بنا دیجیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہوئے اور کہا ولبی نفس محمد ان بیدی مجھے کسم افزاد کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے یا یعنی یہ کہا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے صلی اللہ علیہ و وسلم خدا ابی و ام تم نے وہی کہا جو موسا علیہ سلاد وسلام کی قوم نے موسا سے کہا تھا کمالہ ہمیں بھی ایک الہ بنا دو موسا علیہ سلاد وسلام جس طرح یہ قوم الہ پوج رہی ہے ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا باہر پار کیا تو یہ بات کہہ دی جاہلیت کے قریب ہونے کی وجہ سے تو محمد بن عبد الوہا بہی مول بھی فرماتے ہیں کہ ان کی جاہلیت قریب تھی اور یہ جو کہنے والے نئے نئے مسلمان تھے ان کا بھی دور جاہلیت قریب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کا مطالبہ اللہ کے ساتھ ایک الہ بنانے کا مطالبہ قرار دیا شرک کا مطالبہ کرنے کے بعد بھی یہ نہ مشرک ہوئے نہ کافر ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحی اللہ کشف خشف بہات میں شرک کرنے والے قبروں کو پوجنے والے غیر اللہ کی نظر و نے اور غیر اللہ کی پکار لگانے والوں کو جواب دیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ دونوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسا علیہ وسلاۃ وسلام کتنے رحیم و کریم تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مطالبہ شرک پر بھی مشرق قرارنے دیا اور تم ہو تو اٹھتے ہو ہمیں مشرک کہہ دیتے تو محمد بن عبد الحاب جواب دیتے ہیں رحمہ اللہ رحم حسن واسعہ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو روکا اور موسا علیہ السلام اپنے ساتھیوں پر برہم ہوئے اور انہیں جاہل قرار دیا تو دونوں کے ساتھی رک گئے اور انہوں نے یہ شرک نہیں کیا اس کا ارتقاب نہیں کیا ہم بھی تمہیں سمجھاتے ہیں تمہیں روکتے ہیں تم بھی رک جاؤ ہم تمہیں کب مجھ سے کہتے اس حال میں کہ تم سمجھانے پر رک جاؤ مگر یہ عالم اس کو دوسرے طریقے سے پیش کرتا ہے غلط طریقے سے کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسا علیہ مسلاط نے یہ نہیں کہا کہ کافروں کے ساتھ لڑائی بعد میں کریں گے پہلے تمہارے ساتھ تو کر لیں یہ انداز احادیث رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ و وسلم اور علماء کے فہم کو جو وہ صحابہ سے لے کر آج تک لیے چلے آ رہے ہیں جس کا نام اقتائف المنصور ہے ان کے فہم کے ساتھ یہ مذاق اڑانا کہاں وہ جو روکنے پر رک گئے اور اس کو نئے ہونے کی وجہ سے اپنی جہالت کی بنیاد پر کیا کہ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ کسی درخت سے برکت لینا بھی خطر میں شامل ابن جتنے تیمیہ وغیرہ نے یہ کہا رہا ہی معنڈا یا وہ نئے نئے مسلمان تھے تو جاہلیت کے قریب ہونے کی وجہ سے ایک بات منہ سے نکل گئی لاشعوری طور پر بدونی کس بہرحال جو بھی ان کی اصل وجہ تھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کو جب زجر و توبیخ ہوئی اللہ کے نبی کی طرف سے تو موسا کے اصحاب بھی باز آ گئے علیہ الصلاح اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی اس سے رک گئے تو یہ اور وہ جو اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے ہو دندنا رہے ہو سلیب کے جھنڈے کے نیچے مسلمانوں کا قتل کر رہے ہوں اور سلیبی قوانین اور نظام اپنے ملک پر مسلمانوں پر کلیمہ پڑھنے والوں پر مسلط کیے ہوں وہ اور یہ برابر ہے اس آیا مبارکہ کے بارے میں تو ہم ضرور ان قریب انشاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ان کی دوستی کا معاملہ شرعی طور پر کیا ہے یہ میرے ہاتھ میں ایک ورکا ہے جو کہ بالکل ان حالات میں ان واقعات میں جو ہمارے اوپر گزر رہے ہیں مرتب کیا گیا اور یہ علماء اک کبار کی طرف سے ہے جو سارے کے سارے علماء خلقی ہیں ان میں شیخ سمیع اللہ ہیں جو کہ بعد میں اس بات سے بہرحال منحرف ہوئے اور یعنی اس خاص بات سے نہیں بہت سے اور معاملات میں ان کو ہم شامل نہیں کرتے بلکہ انہی علماء نے کہا کہ دستخط بھی ان سے زبردستی لیے گئے تھے میں ان کا ذکر نہ کرتا میرے منہ سے ان کا نام نکل گیا اس لیے کہہ لئے شیخ عبد العزیز نورستانی حفیظہ اللہ آج بھی موجود ہیں عالم ربانی ہے پشاور میں بڑے علماء میں سے ہیں پہلے اشاد تو حیدمت سننے والے تھے احناف میں سے تھے پھر اب عمل بالحدیث والے ہیں الشیخ غلام اللہ رحمتی جن کے بارے میں شیخ زبیر علی زئی کی شہادت ہے کہ ان کو ہم نے شیخ بزی الدین راشدی کے برابر عالم پایا جب بھی ہمیں کہیں کسی جگہ پر کسی مناظرے میں یا کسی مباحثہ میں یا کسی اور جگہ پھنس جانے پر کسی حوالے کی ضرورت پڑی تو شیخ غلام اللہ رحمتی سے جب حوالہ پوچھا تو ٹیلی فون پر انہوں نے قرآن حدیث یا فک کی کوئی کتاب ہو اس کا حوالہ ہی نہیں صرف بتایا یہ بھی بتایا فلاں صفحے میں فلاں صحرے میں فلاں پر اس قدر مالک نے یاد رکھ لی علم کلام اور فلسفہ میں بھی ماہر ہے اس لیے نہیں کہ یہ کوئی تعریف ہے مسلمان عالم کے لیے اس وقت تعریف ہے جب وہ فلسفیوں کا رد کرنے کے لیے منطقیوں کا رد کرنے کے لیے اور کلامیوں کا رد کرنے کے لیے صوفیوں کا رد کرنے کے لیے اس کی مہارت رکھتا ان سے بھی زیادہ جیسے اتنی اہمیت رحیمہ اللہ سوفی انہیں اپنے تصوف میں اپنے سے بڑا عالم پاتے تھے فلسفی انہیں فلسفے میں اپنے سے بڑا عالم پاتے تھے کلامی انہیں علم کلام میں اپنے سے بڑا عالم پاتے تھے کیونکہ رد کا حق اسی وقت پہنچتا ہے جبکہ آدمی ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا تو غلام اللہ رحمتی ان علماء میں سے ہیں جو پاکستان میں اللہ کی زمین پر مسلمانوں کے لیے فخر ہے اور اس کے بعد شیخ محمد ابو محمد امین اللہ پشاوری یہ ماشاء اللہ حیات ہیں الحمدللہ للہ بوڑھے نہیں یا جوان ہیں اور یہ مفتی بھی ہیں اور بہت زیادہ راسک الحقیقے ہیں ہمارے گمان میں اور راسک العمل ہیں ماشاء اللہ حفظ اللہ وسلم ہوں. شیخ عبدالسلام رستمی یہ اتنے بڑے عالم ہیں قرآن کی تفسیر میں اللہ کی ایک نشانی ہے کہ دو ہزار بڑے علماء ان کے شاگرد تفصیل میں یہ بھی اچار توہین و سننے والے تھے اور اب عمل بالحدیف والے گویا کہ حق کو قبول کر کے اپنی پرانی روش چھوڑنے کی جرات رکھتے یہ بھی انہی میں سے نورستانی بھی ہیں. بینی میں سے ام اللہ پشاوری بیوی کے شاگرد ہیں اور پھر شیخ عبداللہ ہاشمی ہیں یہ بھی بڑے والا ماحول تھے یہ لکھتے ہیں اس بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آج امریکہ نے صلیبی جنگ کا اعلان کیا ہے اور وہ افغانستان پر حملہ آور ہوا ہے جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں وہ فوج میں ہوں پولیس میں ہو یا عوام میں ہو ان کا شرعی حکم کیا ہے تو یہ مدلن فتوا دیتے ہیں جو بہت بڑا ہے لمبا چوڑا ہے پڑھنے والا مسئلہ اس کو بہت دور لے جائے گا اور اس میں یہ بے شک اس حدیث آج کو بھی ہے کہ یا ائی الحلہ دینا آ اے ایمان والو لا تب تک ہی بن نسارا اولیا یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنا ہوا عجوم اولیا ابار ان میں سے بعض باز کے دوست ہیں ایک دوسرے کی دوستی تو ہو سکتی ہے مومنوں کے دوست یہ نہیں ہے اور میں طلّہ جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو ان وہ انہی میں سے ہے ان اللہ, اللہ ظالموں کو کبھی راہیاب نہیں کرتا مقصد یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت کی یہود و نشارہ سے دوستی افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف اسے مذہبی دوستی قرار دیا اور اسے وہ دوستی قرار دیا ہے جو اس آیت میں منع ہے اور جس کے تحت یہ حکم ہے وم یت اللہ من کو منہ جو تم میں سے دوست ان کو منائے گا وہ انہی میں سے ہے اس کو وہ دوستی قرار دیا بالکل اس طرح جس طرح روس کے ساتھ افغانی حکومت نے دوستی کی اور افغانی فوج نے اور مسلمانوں پر چڑھائی کی کیا کی اس میں مسلمان فوجی کوئی نہیں سکتا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں سارے کلمہ پڑھنے والے اور افغانی ہونے کے اعتبار سے نماز تو عادتن بھی پڑھتے ہیں عبادتن نہ بھی پڑے اور پردہ بھی بیویوں کو کرانا ان کی ثقافت ہے اسلام کے نام سے بھی عبادتً بھی اور عادتن بھی اور وہ اسلام میں بہرحال پنجاب کے لوگوں سے اور پاکستان کے فوجیوں سے بہتر تھے اور انہوں نے روس کا ساتھ دیا کسی کو ترک نہیں آیا ان کے کلمے پر کبھی ایسی تقریریں ہم نے نہیں سنی روس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی کچل دیا گیا اور ان کے حکام کو گاڑیوں کے پیچھے باندھ کر کھینچا گیا اور ان کے قتل پر اخبارات فخر کرتے رہے اور اسے اسلام کی فتح قرار دیتے رہے اس کو, کو کسی کو خیال نہیں آیا کلمہ گو ہے وہ کلمہ گو ہے خیال کرو پوری امت کے علماء اس کو جہاد قرار دیتے رہے اور روس کو الحمدللہ مسلمانوں نے مار دیا امریکہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اتر پڑا اپنے دشمن کو مارنے کے لیے سٹنگر میزائل دیے ہم اشتیاانہ بال مشرق کے قائل نہیں صرف الزامی دلیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں جب امریکہ نے مدد کی بہرحال وہ مدد ایک سبب بن گئی بظاہر فتح کا اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یہ سارے مجاہدین امریکہ سے مدد لیتے ہیں اس لیے امریکہ کے ایجنٹ ہے آج ویسے ہی جھوٹی بات بنا لی کہ راہ سے مدد لیتے ہیں اس لیے راہ کے ایجنٹ ہے اس وقت تو کسی امریکہ کے ایجنٹ نہیں کہا پھر وہ فوجی جو کشمیر میں انڈیا کی فوج کا ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں مارنے میں کبھی کسی کو کوئی درز نہیں ہوا کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں نماز نہ پڑھتے ہو چہرے پر ڈالی ہے اہل ای مسلک نہ ہو کوئی بھی مسلک ہو جو انڈیا کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف نکل پڑا جو روس کے ساتھ مسلمانوں کو تہوالا کرنے کے لیے نکل پڑا اس کے کفر میں کبھی کسی نے شک نہیں کیا شک صرف آج شروع ہوا ہے کیونکہ ذرا اپنی زمین سے آدمی تو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ محبت بت بن جایا کرتی ہے خلاصہ یہ ان کے پھتنے کا یہ خلاصہ یہ چھپا ہوا ہے اور یہ غزبہ اخبار میں میرے گمان میں سب سے پہلے چھپا تھا جنہیں آج غلط فہمیاں بہت لاحق ہو رہی ہے پہلی, پہلی شک امریکہ کے افغانستان پر حملہ کی صورت میں تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا اور دیہات سے مراد یہ لے لی جاتی فوراً کہ سب پر گن اٹھانی فرض ہو چکی نہیں گن اٹھانے والے گن اٹھائے اور باقی جو بھی میدان مل جائے ان کو جس میدان میں اللہ نے مہارت دی ہو اس میں کام لیں آج سب سے بڑا تاحت جو ہے وہ میڈیا ہے اور میڈیا نے اسلام کے مفاہین بدلنے میں زبردست محنت دن رات جاری رکھی ہوئی ہے کہ اسے اسلام قرار دے دے جو اسلام نہیں ہے اور اسے کفر قرار دے دے جو اللہ کے نزدیک عبادت ہے اور اسے عبادت قرار دے دے جو اللہ کے نزدیک کفر ہے حلال کو حرام بنا دے حرام کو حلال بنا دے مسلمانوں کا عقیدت تباہ کر دے اور مسلمانوں کا اخلاق بے حیائی اور اریانی اور فحائشی کے ساتھ برباد کر دے جب اخلاق بھی نہ رہا ایمان بھی نہ رہا تو یہ تو دو پائے ہیں جس پر انسان اللہ کے ہاں جنت کماتا ہے ایمان اور اس کے بعد اخلاق نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں لیکتم بیما مقارم الْأَخْلَاقِ کہ میں اخلاق کے رابطے جو ہیں ان کو مکمل کر کے تمہیں سکھا دوں آج اخلاق بھی باختہ ہو چکے اور عقیدہ بھی جاتا رہا افغانستان دوسری شک افغانستان پر حملہ کی صورت میں کسی اسلامی حکومت پر یہ اسلامی حکومت کیا نہیں مسلمانوں کی حکومت ہم کہیں گے کسی مسلمانوں کی حکومت پر امریکہ کا تعاون اور نصرت اور حمایت کرنا حرام ہے تیسرا افغانستان پر حملہ کی صورت میں جو شخص بھی امریکہ کے تعاون اور نصرت اور حمایت میں مرے گا اس کی موت کفر کی موت معلوم ہوا کہ یہ دوستی یہ تولی وہی تولی ہے جسے قرآن کفر قرار دے رہے یہ علماء ربانیین قرار دے رہے ہیں افغانستان پر حملہ کی صورت میں چوتھی شخص جو مسلمان امریکہ یا اس کے حمایتیوں کے ہاتھوں مرا امریکہ یا اس کے حمایتی وہ حمایتی کلمہ پڑھنے والے ہو یا کلمے کے منکر ہو جو ان کے ہاتھوں مرا وہ شہید ہے یہ علماء ربانی عید کا فتویٰ ہے اس کے بعد میں اور علماء کے فتوا سے بھی آپ کو فائدہ دیتا ہوں جس میں اور اس میں مکمل دلائل ہیں کیونکہ سلفی علماء دلیل کے بغیر فتوا نہیں دیتے وہ حنفی علماء کا طریقہ ہے کہ اگر صرف اپنے علماء سے نقل کر دیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں بس آپ کو پتہ ہے سلفی لوگ مانتے کب ہے جب تک دلیل نہ دی جائے دلیل دی جائے گی تو اس وقت مانے گی ابن اتنے ہزم کا کا فتویٰ ہے اسی آیت کے بارے میں یہ بھی سن لیں ابن ہضم سے بڑھ کر زیادہ جو ہے فتویٰ واضح وہ شیخ ابن باز کا ہے ہم وہ پڑھتے اور وہ ہمارے حالات سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے اور جمہوریت کے ذریعے جو کفر ہو رہا ہے اس کفر کی بھی دھجیاں بکھر جاتی ہیں یہ کفر جس کی وجہ سے لوگ عقیدے کی بنیاد پر فرق چھوڑ گئے شیخ سے سوال ہوتا ہے اتنے بعد سے ماہ مل لذینہ یہ طالب نب تحقیم المباد ال ان کا کیا حکم ہے جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اشتراثیت کا قانون جو ہے حکم وہ ملک پر چلے یا شیعیہ یہ شیعی جو روسی وغیرہ ہیں یہ سارے اشتراکی جو مثلا یہاں پر پارٹی موجود ہے باک پارٹی کی طرح وہ پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ ہمارا دین تو اسلام ہے مگر ہماری معیشت سوشلزم ہے اسلام نہیں سوشلزم اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہے اسلام کسی عزم کو قبول نہیں کرتا اسلام خود اللہ کا دین ہے اور کامل ہے کسی عزم کی اس میں گنجائش نہیں ہے ہمارا ہماری معیشت سوشلزم سیاست جمہوریت طاقت کا سرچشمہ عوام ایسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں جو آئین کی بالا طریقے لیے اٹھتی ہیں اور جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے اور جمہوریت کا حق ادا کرنے کے لیے اور آئین کا تقدس بحال کرنے کے لیے اٹھتی ہے وہ سب اس میں شامل ہیں یز مائی یو طالب یہ حکم اسلام اس کی مذمت کرتے ہیں جو اسلام کا حکم مانگے یہ بھی اسلام کا حکم مانگتے ہیں آپ کو یہ پریشانی ہوگی کہ یہ اسلام اسلام کہتے یہ جس کو اسلام کہتے ہیں وہ عوامی اسلام جو حقیقی اسلام مانگتے ہیں ان کی یہ مذمت کرتے ہیں اس میں آپ کو ذرا فرق سمجھ آ جائے اچھی طرح میں واضح کر دیتا ہوں کہ مثلا پاکستان میں ہم نے یہ سچا واقعہ دیکھا کہ لاکھ ہزاروی کی قبر ہے شاہ کوٹ میں اس کے مجاوروں میں عبد الرحمان تھے ہمارے دوست اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے آمین جنت الفاظ میں جگہ دیں وہ نو لاکھ ہزاروی ہزاروی کے ساتھ نو لاکھ بھی لگ گیا نو لاکھ ہزاروی کی قبر کے مجاور تھے وہ بھی حج کے لیے گئے وہاں پر علماء کے کلام سنے تو تڑپ پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کی توحید نصیب ہوئی توحید کو جب قبول کیا تو حاج میں ہی مجاوروں نے ان کے تمام سامان کو اٹھا کر علیحدہ پھینک دیا اور آپ ساتھ ان پر آزمائشیں توڑ دی گئی چوتھے دن ان پر کوئی چوری کا مقدمہ بنتا تھا. ان کے جو کلائیاں تھیں وہ زخمی ہو گئی ہتھ لگ لگ کر ہر روز یہ حال ان کا ہوا اللہ کے راستے میں حتی کہ وہ جو پیر تھا اس کو اللہ نے ایسی بیماری لاحق کی مجاور کو جو کہ کتابوں میں کہیں موجود نہیں اس کے پاؤں میں جلن شروع ہوئی اور اس کو آرام پھینک سے آتا تھا حتیہ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنا پاؤں انگیٹھی میں رکھتا ہے اور اس کی بوٹیاں جو ہیں وہ اڑتی ہیں گوشت سے اور ڈاکٹروں نے کہا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے انہوں نے اس کے کان میں جا کر موقع پا کر کہا کہ اللہ کے لیے اب شرک چھوڑ دو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری پکڑ کی ہے شرک کی پاداش اس نے کہا نہیں میں نے منگل کی یا پیر کی ایک حاضری اپنے پیر کی چھوڑی تھی یہ اس کی پکڑ اور لوگوں کو یہ کہا کہ تم بے فکر رہو میں جا رہا ہوں تمہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں اب اس شخص کی اولاد میں سے اگر کوئی سالے نہ ہو موحد نہ ہو پیر پرست کی رہ جائے اور اسی عقیدے کا ہو اور یہ شخص جو ہے جائیداد چھوڑ کر مرے مرے تو شر یہ جائیداد وہ مشرک نہیں لے سکتا مگر اگر پاکستانی عدالت میں جائے گا اور اپنا باپ ہونا اسے ثابت کرے گا اعلی عدالت اپنی قوت کے ساتھ لٹا کر اس کے بیٹوں کے حلال مال کو چھین کر اسے دے گی کیا یہ رب ذوجلال ولی اکرام کے قانون کی توہین اور اللہ تبارک و تعالی کے قانون کے مقابلے میں غیر اللہ کے قانون کو نافذ کر کے اس کی عبادت کروانا نہیں ہے اگر یہ شرط اور کفر نہیں ہے تو شرط اور کفر کس چیز کا نام ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان میں جس اسلام کا نام لیا جاتا ہے اس میں عقیدے کی بنیاد پر تقسیم حرام ہے اور عقیدے کے علاوہ بہت سے احکامات ہیں یعنی جو عقیدے کی بنیاد پر ہیں اگرچہ اس طرح سے کھل کر وہ عقیدہ نہیں ہے عقیدے کی بنیاد پر سارے اللہ کی عبادات کی مختلف شکلیں مثالہ نے ایک آدمی سود پر قرضہ لیتا ہے اور فیکٹری چلاتا ہے اس کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے خصیت دیتا ہے وہ کام پھٹتا ہے وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کاروبار کہ بہت چل چکا ہے میں آسانی سے تمہارا سود بھی اتار سکتا ہوں مگر میں اس کاروبار کو اس طرح نہیں چلانا چاہتا ہوں میں تمہیں تمہاری رقم دیتا ہوں مجھ سے رقم لے لو اور میری جان چھوڑ اس وقت بھی میں کاروبار بیچوں تو تمہیں تمہاری ساری رقم دیتا ہوں تم رقم لے لو میرا کاروبار لے لو اللہ کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے وقت مجھے ذلت سے بچنا ہے تو میرے اوپر ترک کھاؤ یہ بینک بینکنگ کوٹ سے پاکستان بینک کی عدالتیں ہیں وہ عدالت اس شخص پر سود نہ دینے کی وجہ سے مقدمہ چلائے گی اس کی جائز جائیداد جو ہوگی وہ قرکی ہوگی یہ جیل میں ڈالا جائے گا مارا جائے گا اور ربع الجلال ولی اکرام کے ہاں اس کے لیے کیا ہے انعامات اور جنت اس شخص نے چلتے ہوئے کاروبار کو جس کی وجہ سے کوٹھی کار ہر چیز تھی اللہ کی خشیت کی بنیاد پر کہ میں نے اس کی بنیاد سوجی قرضے پر رکھی یہ خائف ہوا یہ کانپ اٹھا اس نے برداشت نہ کیا کہ اس زمین پر یہ اس حال میں زندہ رہے کہ وہ جس کی سورج پر آسمان پر زمین پر دریاؤں پر خشکیوں پر چرند و پرند پر فرشتوں پر انسانوں پر جنوں پر حکومت قائم ہے یہ اس کی مخالفت کرے اب اس مومن کو یہ سزا دی جاتی پورا بینک کا قرضہ دینے کے باوجود کہ جو سود بن گیا ہے وہ دے جب تک نہیں دے گا تیری جائیداد بھی اور تو جیل کی سیر کر یہ کون ہوں گے یہ اللہ سے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں کیا انہوں نے اللہ کے دین کو دین تسلیم کیا ابھی وہ منہ سے یہ کہیں گے سود حرام ہے جی خاشا بلام سود کو حرام سمجھتے بالکل توحید خالص ہے حاکم خود بھی توحید کو مانتا ہے مگر اس کے بعد توحیدی کو سزا مل رہی ہے کہ اس کی زمین چھین کر ایک مشرق کو دی جاری رہی کیونکہ آئیڈینٹی کارڈ کے نقطۂ نظر سے وہ اس کا بیٹا ہے اور دوسری جگہ ایک معاہد کا مال چھین کر اسے جیل میں ڈالا جا رہا ہے کہ جی یہ ملک کا قانون ہے ہم بھی مانتے ہیں سود حرام ہے تو مراد یہ ہے میری جیسے ان علماء نے یہ کہا کہ امریکہ کی مدد کرنے سے اس کا یہود و نصارہ کے دین پر راضی ہونا یہود و نصارہ کو اپنا دوست دینی بنانا ثابت ہوا اور وہ کافر ہوا یہ دینی دوستی ہے اس کے لیے کوئی میٹر نہیں ملتا کہ میٹر لگائیں گے اور اس کے دل کے اندر سوئی جائے گی اور پھر وہاں پر درجہ حرارت آئے گا کہ اس کا اگر عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں اگر اعمال وہ ہیں جو کبھی بھی صحیح عقیدہ کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے کچھ اعمال ہیں کہ صحیح عقیدہ ہونے کے باوجود آدمی سے سردر ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہ تک ہے جیسے سود کھا لینا یہ گناہ ہے کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے وہ گنا دار ہے اور ایک پورے ملک میں قانون بناتا ہے کہ جو سود نہ دے گا بینک کو اس کے لیے یہ سزا ہوگی اور اس کو یہ اور یہ تکلیفیں سہنا ہوں گی معلوما اس نے قانون بنا کر اسے حلال قرار دیا کہ کوئی قانون میں وہ کام جو ہے جو کرنا غلط ہے وہ ناجائز کام قرار دیا جاتا ہے کہا جاتا کہ قانون میں یہ ناجائز ہے جو تم نے کیا اللہ کی شریعت میں جائز ہی نہیں صرف اللہ کی شریعت میں یہ عظیم کام ہے کہ فیکٹری چھوڑ دی قرضہ سارا واپس کرنے پر تیار ہو گیا کاروبار کو بیچ کر فقیر ہونا برداشت کر لیا دوبارہ چلا جائے گا جھوپڑے میں جس میں کبھی پہلے تھا قرضہ لینے سے پہلے سب کچھ برداشت کیا سودی بنیاد پر کاروبار برداشت نہیں کرتا آئندہ سود کا پیسہ نہیں دینا چاہتا اس مومن اللہ تعالی کے ہاں انعام یافتہ شخص کو اسلامی حکومت میں قابل تعریف انسان کو سزا دی جا رہی ہے مومن ہونے کی اس سے بڑھ کر بھی کفر کوئی ہوگا اس سے بڑھ کر بھی کفر پر راضی ہونا اور کیا ہوگا کفر کو قبول کرنا اور کیا ہوگا تو یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے عقیدے کی شرط لگا کر وہ گناہ بھی حلال کر دیے اور ان کے لیے بھی کاثر نہیں ہوتا جن گناہوں کو اسلام کے ساتھ کبھی کیا ہی نہیں جا سکتا کہ بندہ اللہ سے بھی محبت کرے اللہ کے دشمن سے بھی محبت کرے یہاں تک کہ ظاہری طور پر بھی اللہ کے رسول نے اسے قبول نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا تو کہا ادب اللہ کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی یہ ایک ظاہری شکل تھی دل کے ساتھ معاملہ نہیں تھا تو جو دل کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ اہل ایمان کی دشمنی ہو رہی ہو شریعت والوں کی دشمنی ہو رہی ہو اب اس نے بات کا فتویٰ پڑھتے ما حکم الزینہ ان کا حکم کیا ہے یطالبون تالبن المبادی ان اشتراکی اب شیعیا یہ شیعی اشتراکی اور یہ شیوئی جو ہیں دین کے طریقے جو میں نے ابھی پیپلز پارٹی کا اصول بیان کیا یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور پیپل پارٹی سے جب کسی کو کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے ان سے تحالف ہو جاتا ہے میساف ہو جاتا ہے تو معلوم ہو سب اسی کے دین پر ہے مثاط بھی ہو جاتا ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈر کے مرنے پر جنازے بھی سارے پڑھ دیتے ہیں اسلامی جماعتوں کے قائد بھی جا کر اسے شہید قرار دیتے ہیں بڑے بڑے سلفی بھی اس کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں تو پھر یہ سارے سیاسی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتے وہ لوہار حکم السلام اور اسلام کے حکم کے ساتھ وہ جنگ کرتے کیونکہ یہ سارا جو قانون ہے اسلام کے ساتھ جنگ ہے یہ پھوٹ رہا ہے عوام کی اکثریت کے مرجات ممبا اور اسلام کا قانون جھوٹ رہا اللہ کی وحی سے دونوں کا یہ فرق ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا اور وہ رب کا بنایا ہوا وہ ماہ حکم الگین یوسا عیدون مطلب اور ان کا حکم کیا ہے جو اس طلب میں ان کا ساتھ دے جیسے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے اس کے ساتھ سیاسی حلف کر لے تک وہ سربراہ بن جائے اور صدر بن جائے بزم من نہ مئی یو اور ان کی مذمت کرتے جو خالص اسلام کا حکم مانتے ہیں جو قبروں پر جن قبروں پر غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو رہی ہے قبوں پر جن پر غیر اللہ کی پکار ہوئے انہیں گراتے ہیں اور بڑے فخر سے یہ اخبار میں چھپتا ہے کہ ان کو وہاں سے دفع کر دیا گیا اور پیر بابا کی رونقیں بحال ہو گئی پھر لوگ شرک کرنے لگے پیر بابا کے مزار پر جس کو گرا دیا تھا طالبان نے تو کون حق پر ہوا اور کون باطل پر ہوا تو فرماتے ہیں اور ان کی مدد کرتا ہے بیدالب حکم اسلام اور جو اسلام کا خالص حکم مانتے ان کی مذمت کرتے اور ان کو طرح طرح کے اشارے کرتے ہیں بیک طرون ان پر اختراع باندھتے جھوٹ باندھتے کہتے ہیں یہ اسلام نہیں چاہتے یہ تو اپنی ریت بحال کرنا چاہتے ہیں تو, تو پاکستان بننے سے پہلے بھی ان کی ریاست تھی اور ان کی اپنی حکومت تھی یہ پرانے ایام کو واپس لانا چاہتے ہیں یہ تو موسا اور ہارون کو بھی کہا گیا تھا مسئلہ رکھنا انحازانی لظاہران یہ دونوں جادوگر ہیں یوریدان یہ صرف تمہیں اپنے جادو کے ساتھ بڑے جادوگر بن گئے ہیں تو تمہیں نکال کر زمین سے خود حاک بننا چاہتے ویابہ باباب طریقہ جی قبول مسلح اور چاہتے ہیں کہ تمہارا پرانا طریقہ اور نظام لے جائے اور اپنا نظام اور اپنی حکمرانی رٹ قائم کرے تو یہی آ جائیے بیا ترون علیہ ان پر اختراف مانتے وہ ابتخاب ہا الابا مساجد مسلم کیا ایسے لوگوں کو اپنی مسجدوں میں خطیب اور امام بنانا چاہیے فقانہ مل جواب شیخ شیخ،, شیخ کا جواب کیا الى الزین او اوشی جو اشتراکیت اور شیوئی شیویت کی طرف بلاتے ہیں سوشلزم اور کمیونزم کی طرف بلاتے ہیں او غیر ماں یا ان کے علاوہ اسلام کے علاوہ کسی نظام کی طرف وہ جمہوریت کا نظام کیوں نہ ہو جس میں جمہور کے فیصلہ کرنے کے بعد دو بتا تین حصہ فیصلہ کر دے اسمبلی کا اکثریت کسی چیز کو قانون بننے کے لیے تو اسے قانون بننے سے نہ قرآن روک سکتا ہے نہ سنت روک سکتی ہے نہ اجماع امت کیا فلمی فلم سازی صنعت نہیں ہے پاکستان میں جائز صنعت ہے کوئی فلم بنانا چاہے تو جائز ہے یہ صنعت اسے اسلام تو بالکل بے حیائی قرار دیتا ہے قانون پاکستان میں جائز ہے وہ اسٹوڈیو بنائے اور اس کے لیے اشتہار چاہتے مجھے خوبصورت لڑکیاں اتنے قد کی سڈول جسم کی اور خوبصورت نوجوان چاہیے ہیرو ہیرین بھرتی کرنے کے لیے ان کے انٹرویو لے پھر ان کے جو فلم کے سین ہیں وہ پہاڑوں پر مناسب جا کر ان کی شوٹنگ کرے اسے پورا قانونی تحفظ حاصل ہے یہ جائز آئینی طور پر جائز کر رہا ہے پاکستان کے آئین میں جائز اللہ کے آئین میں جائز ہو یا نہ ہو مرتد کی سزا قتل نہیں ہے اور شر کرنے والے کو اپنے شرط کے اظہار کی قانونا صحافت کی آزادی کے تحت پوری اجازت ہے تبھی تو آپ دیکھتے ہیں طاہر القادری اور جاوید رام ٹی وی پر آ کر کیا آپ دھوکہ نہیں دیتے اسلام کے نام پر پوری قانونی اجازت ہے مکمل طور پر یہ سارے قوانین اور سارے نظام کفر کے نظام ہیں غیر من المذاہب یا ان کے علاوہ کوئی مذاہب حدام المناقزہ یس مل اسلام یہ برباد کرنے والے مذاہب یہ اسلام کے حکم کا الٹ یہ سارے مدد کرنے والے اور ان نظاموں کا مطالبہ کرنے والے کفار کار کفار ہے بھٹکے ہوئے اکثر من الد بن یہود و یہودارہ سے بڑے قاصر ہے ملاحدہ کیونکہ یہ ملاحدہ ملحدین ہے اسلام میں داخل ہو کر اسلام سے نکل گئے اور یہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور آفرت ولا اَن يجعل احد جائز نہیں میں سے کسی کو خطیب اور امام مسجد بنایا جائے مسلمانوں کے مسئلے ولا تفصیح خلفاؤں ان کے پیچھے نماز بھی جائز من سا ہوں اللہ دلالی ہوں اور جو ان کی گمراہی پر ان کی مدد کرے وَحَسَّنَ مَا إِلَيْهِ اور اس کو خوبصورت بنائے جس کی طرف یہ بلاتے ہیں اسلام کا لیبل لگا کر خوب کہا سید مودی نے کہ گند کی ٹوکری پر تم چاندی کا ورق لگا دو گے تو وہ ایک پاکیزہ اور حلال چیز نہیں بن جائے گی تو اسلام کا ورق بے شک لگا دیا جائے اسلامی جمہوریت کہہ دیا جائے یا کچھ وہ اور بات ہے وہ ضما جو آج اسلام و اور اسلام کی خالص اسلام کی طرف بلانے والوں کی مذمت کرتے ہیں جو اور ان کو طرح طرح کے اشارے اور تانے دیتے ہیں کافر وہ کافر ہے دال گمرا ہے ہو حکم طاعف الملحجا اس کا حکم ملاحجہ کا ہے ملحد طائف کا ہے اللہ فی رکا بحا با البہ فی طا بقد اجما علما الاسلام اور علماء اسلام اس پر جماعظار المسلم جس نے کفار کی مدد کی مسلمانوں کے مقابلے وہ انڈیا کا مسلمان فوجی ہو وہ روس کا مسلمان فوجی ہو یا پاکستان کا نام نہاد مسلمان فوجی ہو مسلمانوں کے خلاف جس نے کپار کی مدد کی وا ادم اور ان کی مساعدت ان کا بازو بنا مسلمانوں کے خلاف بھی ائی ننل مساحدہ کسی قسم کی بھی مدد ہو مال کے ساتھ ہو جان کے ساتھ ہو کسی اعتبار کے ساتھ ہو کلام کے ساتھ ہو كَافِرٌ <مِشْلُوهُم> تو وہ ان کی طرح کا کافر ہے یہ اتنے باز اللہ کا کو ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ حکام کے بارے میں کیا جا رہا ہے وہ ملم یا فرون یہ اسی سورہ الماءدہ کا ہے سورہ الماءدہ حلال و حرام سے اس کا شروع ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا اختتام اسی پر کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہی اس کی آخری آیت ملکاتی والارض وما ہند بادشاہی آسمان اور زمین کی اللہ کے لیے جو کچھ اس کے مابین ہے اور جو کچھ ان کے اندر ہے اور وہ, قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تم اسے حاکم مانو یا نہ مانو تم پر بھی اسی کا حکم چل رہا ہے تو یہ آیات جس تناظر میں نازل ہوئی ہے کیونکہ وقت کا میں, میں اس کو بیان نہیں کرتا بہرحال اور اس طرح یہی تناظر میں نازل ہوئی ہے کہ یہود اور کی اللہ مذمت کر رہا ہے کہ حز نفو حز مما کی روبی انہوں نے کتاب کا ایک حصہ جو تھا اسے بھلا دیا اور وہ حصہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان پر تو اور انجیل میں احکامات نازل ہوئے تھے کہ قصاص کس طرح ہوگا قصاص میں جان کے بدلے جان ہوگی ناک کٹے گا ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت دان، زخموں کے بدلے زخم انہوں نے بدل دیا اور اس پر اللہ یہ کہتا ہوں ملم یقم دماح بہن پھر نصارہ کا بیان ہوا ہے اور اسی طرح سے ان کی نافرمانیہ بیان ہوئی اور کہا کہ یہ کتابیں ان میں ہدن اور نور تھا رہنمائی اور نور تھی یہ حکم کرتے تھے ان کتابوں کے مطابق کون نبی یون. اللہ دینا وہ نبی جو اسلام لائے یعنی اللہ کے فرما بردار تھے اور ان کے علماء اس کے مطابق حکم کرتے تھے مستم کتاب اللہ جنہیں کتاب اللہ کی امانت اٹھوائی گئی وہ حکم کرتے تھے اس پر اللہ نے انہیں کافر کہا یہاں پر امام احمد شاکر رہی اللہ بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں مصر کے علماء کہتے ہیں کہ یہ شیخ البانی سے کم عالم نہ تھے اور اپنے وقتوں میں انہوں نے ابن قیدیہ کا کردار ادا کیا اور کھل کر میدان میں نکل کر حق کو حق کہا یہ اس آیہ مبارکہ کے نیچے اپنے بھائی محمد شاکر کا ایک مضمون نقل کرتے ہیں ابو میجلس ابو مجلس ایک تابئی ہے یہ علی کے وقت موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو. اور علی کے اختلافات میں علی کے ساتھی ہے رضی اللہ تعالی ان, ان, ان تو یہ ابو مجلس جو ہیں ان سے ان کی قوم جو کہ خارجی ہو گئے تھے بعض لوگ وہ پیش ہوتے ہیں ان کے پاس اور ان سے سوال پوچھتے ہیں کیا سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ تم مانتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ظالمن کا کہا نام کہا ہے فاسکون ہاں نام کہا ہے پھر تم ان پر حکم کیوں نہیں لگاتے یعنی علی اور معاویہ کے بولات میں سے والیوں میں سے بعض لوگوں میں یہ کمزوریاں آ چکی تھی کہ وہ کبھی کبھی اپنی خواہشات کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے یا طویل باطل کی وجہ سے کوئی فیصلہ ایسا کرتے جو فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہوتا تو ان کا مقصد یہ ہے خارجی قبیلہ گناہ کرنے والے کو اب بھی جہنمی کہتے ہیں یہ ابازیا تھے اب بھی جہنمی کہتے ہیں کافر نہیں کہتے بعض خارجی کافر کہتے ہیں تو یہ اب بھی جہنمی کہنے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم پھر کیوں یہ بات کرتے ہو اور ان کے نزدیک بھی سلطان کا جو دائرہ ہے یعنی حاکم کا وہ سارے کفار ہیں اللہ اسطفر اللہ ناؤ علی اور علی کے سب الاد کافر ہیں معاویا اور معاویہ کے سب اولاد کافر ہیں معذلہ استف سر اللہ ناؤ رب اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ تم حکم کیوں نہیں لگاتے اس کے مقابلے میں ابو مجنس کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو اپنا دین بناتے یدینبی اسلام کو اپنا دین بناتے ہیں اور وہ جو کرتے ہیں اسے غلط سمجھتے ہیں اس وہ کہتے اثر کو آج کے حکام پر تھوکنے والے ظالم ہیں اس لیے کہ فرق بہت بڑا ہے یہ انہیں نظر نہیں آتا فرق یہ ہے کہ ان کے وقت کا قانون اللہ کا قانون ہے اگر حاکم کے وقت کا قانون اللہ کا قانون ہو کہ سود حرام ہے اور سود لینے کا کسی کو حق نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اور اس کی ریاست کے اندر سودی کاروبار چل رہے ہو وہ سستی کے ساتھ انہیں نہ روکے کہ اس کے عزیز رشتے دار ہیں یا اس نے رشوت لے لی ہے یا کوئی اس قسم کا معاملہ تو وہ فاسک ہوگا اور اگر وہ یہ قانون بنا دے کہ سود چلا کرے گا یہاں اور جو قرضہ لے کر پھر سود نہیں ادا کرے گا تو پھر اس کے ہم جائز ہم والین لیں گے اور اسے جیل میں ماریں گے جب تک وہ قرضہ نہ دے دے تو یہ فرق ہے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے سمجھنے والے کے لیے یہ اسی طرح ہے کہ ایک حاکم لازمی قرار دے دے کہ جو بھی جانور یہاں ذبح ہوگا وہ جھٹکا ہوگا اور اس پر فوج اور پولیس اور سارے زور کو خرچ کر دے کہ کب اس کے علاوہ کوئی ذبح نہیں ہوگا اور پھر کہے کہ میں تو مانتا ہوں کہ اسلام میں ذبیہ کرنا درست ہے اور اسلام میرا دین ہے تو اس کا دین اسلام نہیں اور اگر کوئی جھٹکا کرنے والوں کو نہ روکے وہ بھی کرتے رہیں اور اس پر پکڑ دکڑ نہ صحیح کرے تو یہ مجرم ہے گناہگار ہے قانون اس کا یہی ہو کہ ذمہ کر کے کھانا چاہیے اور اس کے علاوہ سب مردار تو زمین و آسمان کا فرق ہے اس شخص کے ساتھ اور اس شخص کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اسلام کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے جیسے شراب پینا شراب کو حالات سمجھنا اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا جس نے شراب کو حلال سمجھا ایک گھونٹ پوری زندگی چکھا ملی یہ کافر ہے کیونکہ یہ اللہ کے مقابلے میں حلال اور حرام کرنے کے اختیار کا دعوے دار ہوا جو صرف رب کو حاصل ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا کہ وہ کس چیز کو حلال قرار دے یا حرام ایک آدمی حرام سمجھتا ہے مگر پی لیتا ہے شراب یہ گناہ ہے اس کو سزا ملے گی دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو ابازیا جب اب مجلس کے پاس پیش ہوئے تو معاویہ کے والی اور علی کے بولاد دونوں کے رضی اللہ عنہما اسلام کو ریاست کا قانون مانتے تھے مگر کبھی کبھی اس کے نافذ کرنے میں بیانت داری سے کام نہ لیتے اپنی شہوت لالچ رشوت انتقام جہالت یا تعوین کی وجہ سے غلط فیصلہ کرتے تو ان پر کفر کا حکم نہیں لگتا یہ اس وقت مجھے سمجھ آیا جبکہ ابن مسلمین کی ایک کتاب پڑھی رہی مح اللہ کہ ورنہ تو سارے فکہ متاثر ہو جائیں گے فکہ کے کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوتے ہیں کبھی کبھی فقی قرآن اور سنت سے دلائل لینے میں سستی بھی کرتا ہے معافرت بھی کرتا ہے کبھی کبھی فقی اپنے جس حلقے کے ساتھ ہوتا ہے جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسے فقہ ہلفیا سے متاثر ہے احناف کے جو اصول فکر ان سے متاثر ہے حنابلہ سے متاثر ہے شفافے سے متاثر ہے تو وہ ان میں کبھی کبھی تعصب بھی دکھا جاتا ہے یہ سب فک تو بن سکتا ہے کفر نہیں کیوں فقی کا ہمیشہ مرجا قرآن و حدیث کبھی کسی حنفی کی یہ ضرورت نہ ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ یہ نماز میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نماز پڑھی میں نے محمد کی نماز نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہے گا یہ بھی محمد رسول اللہ کی نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اور اس طرح یہ تو اگر سر وہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ثابت بھی ہو جائے میں یقین کے ساتھ یہ سمجھ بھی لوں اور کوئی چیز اسے منسوخ کرنے والی اور غلط فہمی پھر بھی میں تو وہی نماز پڑھوں گا جو ابو حلیفہ نے پڑھی تو اس کے کافروں ہونے میں کون شک کرتا ہے ایسا کون کہتا ہے ہمیشہ کو کہا کا مرجع قرآن و حدیث ہوتی اور اس میں اختلاف ان کی نیک کوششوں سے اگر غلطی کی بنیاد پر ہو تو غلطی خردہ فقی کو ایک ہزار اور ثواب پر جو فقیر آ جائے اس کو دو ہزار اور اگر فقی نے غفلت کی دلائل لینے میں یا تھوڑی بہت ناجائز تاثب سے رعایت کی اپنے مسلک کی تو پھر وہ گناہ گار پھر بھی کاشر نہیں ہے کیونکہ اس کا مرزہ نہیں بدلا اسی طرح وہ حاکم جس کا مرجہ جس کا قانون وقت وہی ہے اور اس کے بعد وہ اس قانون کے نافذ کرنے میں بنیادی طور پر اتنا کچھ نافذ کرتا ہے کہ اسے مسلمان سمجھا جا سکے یعنی کہ کچھ ہی نافذ نہیں کرتا تب بھی مسلمان ہے نہیں بہت کچھ نافذ کرتا ہے کفار کے ساتھ جہاد کرتا ہے اس کی حکومت اسلامی حکومت ہے مگر وہ بہت جگہ سستی دکھاتا ہے بہت جگہ اسلام کے خلاف کام ہوتے رہتے ہیں گانے بجتے رہتے ہیں فاجیاں اور اریاں یعنی بھی ہو رہی ہیں سود بھی چل رہے ہیں بہت کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں مگر اس کا قانون مرجع لکھا پڑا قانون جس کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں جس پر حلف اٹھایا جا رہا ہے وہ اسلام کا قانون ہے تو وہ حاکم کافر نہیں ہے فاسق اس کا فسق اللہ کے نزدیک نفاق بھی ہو سکتا ہے وہ منافق بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک مرتب بھی ہو سکتا ہے مگر ظاہر کے اعتبار سے اسے مسلمان کہنا ہوگا یہ حکام آج کے حکام ان کا مرجع ہی وہی نہیں ہے ان کا مرجع انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے ان کے حلال اور حرام اپنے ہیں ان کا اسلام کی تعریف کرنا بھی اپنی مرضی سے ہے ان کی اسلام کی تعریف وہ نہیں ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے یعنی زمین و آسمان کا فرق ہے تو زبردست رد کیا شیخ نے کہ یہ ابو مجلز کا اثر ان کے لیے کسی بھی کام کا نہیں اور ظلم ہے اگر وہ اس اثر کو استعمال کرے ہم نے پچھلی ماردین کا فتویٰ پڑھا تھا اور اس پر ہم نے ختم کیا تھا آج ہم اسی پر ختم کرتے ہیں شیخ یہ فوجان کا فتویٰ آخر میں انہوں نے دیا ہے تین سو گیارہ نمبر جس سے یہ لوگ غلطی خردہ یا تو ہو رہے ہیں یا لوگوں کو کم از کم غلطی خردہ کر رہے ہیں سال بن فوزان فرماتے ہیں شرح و نواسد السلام دن لیکن کہ تولی کب کفر بنتی ہے یہود السارا سے دوستی کب کفر بنتی ہے لیکن اذا ازاکانہ یا بغذینہ ہوں جب ان کے دین سے بغض رکھے بغذ ہوں ان سے بھی بغض ظاہر کرے آپ سچ بتائیں پاکستانی حکام نے یہود الارہ کے دین سے کس دن بغض ظاہر کیا اور کس دن بغض رکھا ہے اس فوج نے اور انہوں نے اور کہا وہ لا نہ ہوں اس ساتھ ساتھ اگر ان کی مدد کرے تو وہ غیر مقر اور وہ غیر مقروض بالقف صرف کفر کا حکم نہیں لگے گا ان نہ ہوں یا مغذین کیونکہ ان کے دین سے بھی بوگز رکھتا ہے ان سے بھی بغض رکھتا ہے بلا کن لیکن اس نے کیا بلا کن آپ والا کن سے الوہو لیکن اس کا فیر اور اس کا تعاون معاون محرم حرام ہے بہادا یوکشا الحی ملر اور اس پر کفر کا اندیز ہے کیونکہ یہ میں نے پڑھ دیا اس کے بعد میرے اوپر یہ ابن حضم کا کلام پڑھنا بھی ضروری ہوا کہ اس سے کسی کے ذہن میں کوئی اجتبا نہ پیدا ہو جائے جو سارا کچھ پڑھے اس کا نقصان نہ ہو جائے اگر مجھے مل جاتا تو پڑھ دیتا ہوں ورنہ میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں بہرحال میں زبانی بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں حوالہ بھی نہیں مل اور وقت بھی بہت ہو چکا ہے ابن ہزم رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سرحد پہ رہنے والے مسلمانوں پر مسلمان سلطان بہت ظلم کرتا ہے جیسے ابن محمد بن عبد الوہاب نے مثال دی کہ سرحد کے رہنے والے مسلمانوں پر بہت ظلم کرتا ہے سلطان تو محمد بن عبد الوہا نے یہ مثال دی تھی کہ سرحد کے مسلمان مجبور ہو کر عیسائیوں سے مدد مانگ لیتے کہ سلطان ہمیں بہت مارتا ہے تم ہماری مدد کرو عیسائی کہتے ہیں مدد اس وقت کریں گے جب ہمارے دین کو صحیح کہو ہمارے طریقے کو صحیح کہو اور سلطان کے طریقے کو غلط ہو وہ سلطان کے طریقے کو غلط کہتے ہیں، سلطان کے دین کو غلط کہتے ہیں اور خود اسلام پر رہتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اور مدد لے لیتے ہیں انگریزوں سے محمد بن عبد الوہاب نے ان کو مرتبہ ابھی بھی ازم ایک مثال دیتے ہیں کہ سلطان غلط کرتا ہے سرحد کے لوگوں پر تو یہ کافروں سے مدد لیتے ہیں یہ پہلی مدد اس شکل میں تھی کہ کافر زوردار تھے طاقتور تھے کافروں نے پہلے منوایا کہ تم بنیاد پرستی والے اسلام کی دشمنی کرو گے اور تم شریعت کی حکمرانی نہیں ہونے دو گے کبھی تب ہم تمہاری مدد کریں گے کیونکہ اس وقت یہود و نصارا کو جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ شریعت کی حکمرانی کا ہے اور خالص اسلام کا جسے وہ بنیاد پرستی کہتے ہیں تو ان حکام نے یس کی اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر وہ یس کہیں گے کہ سلطان کا دین غلط ہے تم صحیح ہو تو وہ مرتا ڈوجے اب دوسری مثال اتنے ہضم پیش کرتے ہیں کہ سرحد والے جو ہیں بہت مضبوط ہیں ان کے پاس کفار کی نسبت زبردست حکومت ہے اور کفار جو ہیں وہ طاقت تو ضرور ہے مگر ان کے نیچے ہیں اور ان کی گردنیں ان کے ہاتھ میں تو وہ ان سے مدد لے لیتے ہیں مسلمان سلطان کے خلاف تو یہ بہت بڑا جرم ہے بدترین فسک ہے کیونکہ یہ کفار ان کی فوج میں مل کر مسلمانوں کی فوج میں مل کر مسلمانوں کو قتل کریں گے مگر یہ کافر نہیں ہے کیونکہ کفار کمزور ہیں جن سے مدد لی گئی ہے اور وہ ان کے قابو میں ہیں لہذا کسی اعتبار سے یہ خوف نہیں ہے کہ اسلام کا جھنڈا سرنگ ہو جائے گا اور کفر کا جھنڈا بلند ہو جائے گا یہاں کافر اتنے طاقتور ہیں کہ پاکستان کی فوج ساری کی ساری ان کے سامنے اسی طرح جس طرح ہاتھی کے سامنے چیوٹی ہوں اور چیوٹی کہے کہ میں ان سے مدد لے رہی ہوں تو یہ اس کی حماقت ہے یہ اشتے بالمشرک بھی نہیں ہے یہ آنا بل مشرق ہے مشرک کی مدد ہے اور شرک کی مدد ہے اسلام کے مقابلے میں اور یہی ہے عبداللہ پشاوری کا اور ان کا فتویٰ جو میں نے پہلے پڑھا اسی پر ایک دفعہ پھر دوہراتا ہوں اس فتوے کو آپ حاصل کر سکتے ہیں مختلف اداروں سے اور پڑھ سکتے ہیں خلاصہ یہ یہ پانچ علماء ہے امریکہ کے افغانستان پر حملہ کی صورت میں تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا افغانستان پر حملہ کی صورت میں کسی اسلامی حکومت پر یعنی مسلمانوں کی حکومت پر امریکہ کا تعاون اور کبھی اسلامی حکومت انہوں نے کشتوں میں لکھا بھی نہیں ہوگا ترجمہ کرنے والے کی غلطی ہے کسی مسلمانوں کی حکومت پر امریکہ کا تعاون اور نصرت و حمایت کرنا حرام ہے افغانست یہ تیسری بہت اہم ہے افغانستان پر حملہ کی صورت میں جو شخص بھی امریکہ کے تعاون اور نصرت یعنی نصرت حمایت اور اس کی مدد اور حمایت میں مرے گا جو بھی امریکہ کے تعاون میں مرے گا وہ عام آدمی ہو سیاستدان ہو فوجی ہو غیر فوجی ہو اس کی موت کفر کی موت ہے افغانستان پر حملہ کی صورت میں جو مسلمان امریکہ یا اس کے حمایتی ہو کے ہاتھوں مرا وہ شہید ہے اللہ ہم نے شہیدوں میں سے کرے آپ